بسم اللہ سولت و والسلام علی يا رسول اللہ علی کابقیا شبیب اللہ سولت وسلام علی قیا نبی اللہ ولا علی يا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا یہ نسائ شریف کی حدیث پاک کے اور حدیث نمبر ہے بارہ سو اکیاسی ون ٹو ایٹ ون تو نماز کے بعد الحمد اللہ بلامینس وسلم علیہ سعید الم السلیم درود شریف پڑھ کر اب دعا مانگے انشاءاللہ اللہ دعاؤں کی قبولیت کی ترکیب ہوگی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم صدور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں قبور کے حالات قبروں کے حالات بیان کیے گئے اس کے اندر ایک بہت ہی وہ دل ہلا دینے والی بات لکھی چنانچہ حضرت سیدنا امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما امام حسن مشتبہ مولا مشکل کشاک کے شہزادے خاتون جنت کے دل کے ٹکڑے میرے اکالی علی تو و سلام کے نوازے آپ کی مبارک قبر پر کسی بدبخت نے پیشاب کر دیا تو کیا نتیجہ نکلا اس غصہ کی بنا پر وہ پاگل ہو گیا اور کتوں کی طرح بھونکنے لگا پھر مر گیا جب اس کو قبر میں ڈالا گیا تو اس کی قبر سے چیخنے اور بھونکنے کی آواز سنائی دینے لگی اللہ کی پنا اللہ کی پنا میرے آخر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن شہزادوں سے محبت کریں جن کو اپنی پیٹھ پر بٹھائیں جن کو اپنے کندھوں پر سوار کریں جن کو سونگھیں جن کو چومیں جن کو پیار کریں اور کوئی غستاخ کوئی بدبخت ان کی شان میں غساخی کرے ان کے مزارے پر انوار کی غساخی کرے توبہ توبہ تو باستا اس غستاخ کو کیسی سزا ملی کہ اس نے بے کی پیشاب کیا پاگل ہو گیا کتوں کی طرح بھونکنے لگا اور مرنے کے بعد اس کی قبر سے چیخوں پکار کی اور بھونکنے کی آواز سنائی دینے لگی تو صحابہ کرام علیم ردوان سے محبت اور پیار کرنا چاہیے اہل بیت اتہار آل رسول سے محبت کرنی چاہیے پیار کرنا چاہیے اور یہ دونوں حسن و حسین جو ہیں سبحان اللہ یہ سیدین ہیں جلیل عین ہیں شہید ہیں قمر ہیں منیرین ہیں نیرین ہیں یہ حسنین ہیں کریمین ہیں سپتین ہیں کی کیا شان ہے اور الا حضرت نے ان کی شان میں کتنی پیاری بات لکھی ان دو کا صدقہ جن بالکل ہمارے اکالد فلاط اسلام نے حسن حسین کو اپنے پھول فرمایا اکالد فلاط اسلام کے یہ نوازے ہیں ان کی شان و عظمت کے کیا کہیں تو سارے صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے سارے سیدوں سے ہمیں تو پیار ہے انشاءاللہ اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے سارے اولیاء سے ہمیں تو پیار ہے دو جہاں میں انشاءاللہ اللہ اپنا بیڑا پار ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی مردے کو نہلانے کے لیے بلایا گیا میں نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں اس کی گردم میں سانپ لپٹا ہوا ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پنا لوگوں نے بتایا یہ بدبخت صحابہ کرام علی مردوان کو گالیاں بکا کرتا تھا استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ اللہ کی صحابہ کی انبیاء کی غستاخیوں سے محفوظ رکھے محفوظ خدا رکھنا بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی کوئی سرزد بے ادبی نہ ہو یاد رکھیں صاحبہ کو گالیاں دینا گنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے ان کے مزارات ہیں تو یہ بات کی بے حرمتی کرنا گنا سخت گنا کتری حرام اور قبر کو جہنم میں گڑا بنانے والا کام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے یاد رکھیں مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے اولیاء کی تو شان بڑی بلند ہے صحابہ کی شان تو بہت بلند ہے اور یاد رکھیں صحابہ جو ہیں یہ امت کے اولیاء میں سب سے افضل ہیں کوئی حصو کوئی قطب ہوش ابدال ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جو صحابہ میں ادنا ہے ادنا کوئی بھی نہیں سارے مرتبے والے ہیں جو ان میں ادنا ہے اس کے مرتبے کو بھی کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا کوئی ابدار نہیں پہنچ سکتا کو بڑے سے بڑا ولی اللہ نہیں پہنچ سکتا صاحبہ میں سب سے افضل کون خلف راشدین حضرت ابو ابوبک صدیق رضی اللہ تعالی ہو حضرت سعیدہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ہو حضرت سعیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی ہو حضرت سعنا مولا مشکل کشاہ رضی اللہ تعالی ہو یہ چار جو ہیں ان کی خلافت کی بھی ترتیب یہی ہے فضیلت کی بھی یہی ترتیب ہے اس کے بعد افضل ہیں عشرہ مبشرہ وہ دس جن کو اکالی سلاط اسلام نے جنت کی بشارت دی پھر صحابہ بدر پھر بیت رضوان والے پھر صاحب قبل تعین یاد رکھیں کوئی صحابی فاسق نہیں ہے سارے عدل ہیں سارے جنتی ہیں قطعی جنتی ہیں میرا کہا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا صحابی کن نجومی دیم اقتدئی تم احتئی تم میرے صحابہ تاروں کے مثل ہیں تو تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے جس کو ہدایت چاہیے صحابہ کی پیروی کرے اور کیا شان ہے حضرت کی اللہ رت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحا حضور نجمو ہے اور نا ہے عطرت رسول اللہ کی الحمدللہ اہل سنت جو ہیں عاشقان رسول جو ہیں وہ صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں اہل بیت اتحار سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل سنت کا بیڑا اس لیے پار ہے کہ وہ صحابہ کی پیروی کرتے ہیں جو ستاروں کی مانندے اور اہل بیتے اتہار سے پیار کرتے ہیں جو کہ کشتی کی طرح ہے تو کشتی اہل بیتے اتحار کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر ہدایت کے چمکتے دمکتے تارے صحابہ سے جو رہنمائی لے گا اس کا بیڑا پار ہے ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی مفتی احمد یارخان نئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے افحابی کنجومی کن بھی ائی ہم اق تدئی تم تم میرے صحابہ تاروں کی مثل ہیں تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے کے تحت فرمایا سبحان اللہ کیسی نفیس تشوی ہے حضور نے اپنے صحابہ کو ہدایت کے تارے فرمایا دوسری حدیث میں اپنے اہل بیٹ کو کشتی ن فرمایا سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند ہے اور تاروں کی رہبری کا بھی جہاں ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں اسی طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیتے اطہار کے بھی محتاج صحابہ اقتبار کے بھی محاجت من امت کے لیے صحابہ کی اقتدام میں ہی احتدا یعنی ہدایت ہے ہمارے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال میری امت میں کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا نمک تھوڑا ہوتا ہے سارے کھانے کو دروس کر دیتا ہے صحابہ تھوڑے ہیں مگر سب کی اصلاح انہی کے ذریعے ہوئی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ریل کا پہلا جو ڈبا ہوتا ہے نا وہ انجن سے لگا ہوتا ہے اور ساری ریل کو انجن کا فیضان اسی ڈبے کے ذریعے پہنچتا ہے اور انجن اسی کے ذریعے سے سارے ڈبوں کو کھینچتا چلا جاتا ہے صاحبہ اکرام کی شان بہت ارفا و اعلیٰ ہے ان میں سے کسی پر استغفر اللہ لانت نہیں کرنی چاہیے کسی کو گالیاں نہیں دینی چاہیے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے سب کا ادب کرنا چاہیے سب صحابہ کا احترام کرنا چاہیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اس پر جو میرے کسی بھی صحابی کو گالی دے ربی آپ نے سنا اس بدبخت نے غستاخی کی تو پاگل ہو گیا کتوں کی طرح بھونکنا شروع ہو گیا اس کی قبر سے بھی بھونکنے کی آوازیں آنے لگی اور ایک غستاخ صحابہ اس کی میت پر سانپ اس کے گلے میں لپٹا ہوا تھا اللہ کی پنا اللہ کی پنا اللہ تعالیٰ بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں سے بھی بچائے اور صحابہ سے ہم محبت کریں ان کا ادب کریں کیوں ان سے عقیدت کریں محبت کریں وجہ کیا ہے ان کی محبت حضور کی محبت ہے جو صاحبہ کی شان میں غساخی کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اس کے رسول کا دشمن ہے اس کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے تو صحابہ کو گالی دینا ان کی شان میں غساخیاں کرنا یہ قبر کو جہنم کا گڑا بنانے والا کام ہے تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا مسلمانوں کو حقیر جاننا یہ بھی ایسا عمل ہے کہ یہ قبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتا ہے چنانچہ حضرت سیدنا یوسف بن امر کے پاس حضرت سیدنا میں مرسد بن ہوشف فرماتنگ میں بیٹھا تھا ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے کا کچھ حصہ لوہے کا بنا ہوا تھا آئرن کا بنا ہوا تھا تو آپ نے اس سے کہا تم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ مرسد کو ہی بتاؤ اس نے کہا ایک رات میں نے ایک شخص کے لیے کھو کھودی جب دفن کر کے مٹی برابر کر دی لوگ چلے گئے تو دو سفید پرندے آئے جو اونٹ کی طرح بڑے بڑے تھے ایک اس مرنے والے کی قبر کے سر کی جانی دوسرا پاؤں کی جانی با کر بیٹھ گیا اور کور کھودنے لگا پھر ایک قبر کے اندر چلا گیا دوسرا کنارے پر کھڑا ہو گیا میں بھی قبر کے کنارے جا کھڑا ہوا میں نے سنا وہ پرندہ قبر والے سے کہہ رہا تھا تو یہ جو زرک برک چادروں کا لباس پہنتا تکبر کے ساتھ گھسیٹتا ہوا بڑا اتراتا ہوا سسرال جاتا تھا اس نے عذاب دے کر کہا میں اسے برداشت کرنے سے کافر ہوں پھر اس فرشتے نے ایک زور سے زرب ماری اور اس زور سے زرب ماری کہ اس کی قبر پانی اور تیل سے بھر کر بہنے لگی اللہ کی پناہ دیکھنے والے کی نظر میں پانی اور تیل محسوس ہوا حقیقت آگ تھی جو میس کے لیے بھڑکا دی گئی تھی پھر اس کو اصلی حالت پر لایا گیا پرندے نے پھر وہی بات دہرائی کہ تو ہے جو بڑا زرک برک لباس پہن کر اتراتا ہوا تکبر کے ساتھ سسرال جاتا تھا اور پھر اس کو مارا تین بار اسی طرح مارا پھر اس نے اپنا سر اٹھایا میری طرف دیکھا کہا اسے دیکھو یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے خدا اسے رسوا کرے یہ کہہ کر اس نے میرے رخسار پر چوٹ ماری تمہیں رات بھر وہیں بیوش پڑا رہا جب صبح اٹھا تو یہ حالت تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے چہرے کا کچھ حصہ لوہے کا ہو گیا تھا اللہ کے پناہ یہ واقعہ بھی شرف سدور کے اندر لکھا ہوا ہے تو وہ جو نخرے کرتے ہیں نا سسرال جانے کی خوب ادھر بڑی اوٹیشن کرتے ہیں شو بازیاں کرتے ہیں ان کو ڈھر جانا چاہیے اور تکبر اچھا عمل نہیں اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے اللہ کی پناہ اور سسرال میں جا کر بڑی فوکے جتاریں روب جما رہے ہیں ان کو ڈرا رہیں بات بات پر اطرا بل کھا ریں دھمکا رہے ہیں زلط آمیز باتیں سنا رہیں ناجائز دبا رہیں اور دعوت میں بڑا وہ دھاگ بٹھانے کے لیے عمدہ لباس پہن کر جا رہے اللہ کی پناہ اللہ کی پنا تو عزاب قبر کا ایک سبب تکبر بھی ہے اور تکبر یاد رکھیے حرام سخت کبیرا گنا چہن میں لے جانے والا کام ہے کسی کو حقیر سمجھنا مسلمان کو یہ تکبر ہے اور حق کی مخالفت کرنا یہ بھی تکبر ہے تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا قرآن پاک میں اس کا بیان ہے اور قیامت کے رو سیڑھی چونٹی اشک اٹھایا جائے گا اللہ کی پناہ اور اس کو جہنم کے اس طبقے میں ڈالا جائے گا جس کا نام بولس ہے نا امیدی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جس میں اس کی ناراضی ہے اور ہر اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم